جی یہ بھی مدنیہ ہے خلاصہ ناس طریقہ حفاظت ایمان یا تابز الدین بیا مضیر راۃ دین بیاہز بیربین رسول یہ موضوع اس کا میں بتا چکا ہوں طریق حفاظت ایمان نظم و میں فریضۂ رسول آؤز و کیا جی مستعید بیربین ناز کیا کہہ جی مست بے وصف نمبر اے مالک اناف اے موستاز بن ہو کے اوساف ہیں مستعز بے کے اوساف وس نمبر اے مالک اناس وص نمبر دو الا اناس وس نمبر کتنی تین من شروع مست من ہو کا بیان ہے اب دیکھو جی پہلے جو تھا نا مخلوق کے شر سے پناہ پکڑی گئی تو مستعد بے کی وسو دی ایک تھی نا لیکن ادھر شیطان کے شر سے پنا پکڑی جا رہی ہے کہ مستعد بے کی کتنی بس میں ہیں معلوم ہوا کہ شر شیطان بڑا خطرناک ہے سب سے بڑھ کے ہے پناہ پکڑوں ساتھ رب لوگوں کے جو بادشاہ لوگوں کا معبود ہے لوگوں کا من شر الوسواس مستعد منو شر اس شیطان سے جو وصف سا ڈالنے والا ہے صفت نمبر ایک خناس پیچھے ہٹنے والا صفت نمبر دو حدیث میں ہے کہ شیطان جب وسو سا ڈالتا ہے نا تو انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے نا کہتا ہے اللہ تو خانا سا اعزاز ہو کر اللہ ہو سا پیچھے ہٹ جاتا ہے شیطان یہ خناس ہے پیچھے ہٹنے والا اللہ زی وسط صفی سدور تفصیل آس کے کی جی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 قزال کا جال نال کل نبی ندو ہاں شیاتی نال ان سے بل جن ہے نا یوں ہی بات ہوئے لباد ان دونوں ہوتے ہیں بابا ادھر ای ایک دو نقطے سمجھ لیجئے ایک تو ہے کہ ناس کتنی دفعہ ادھر ایک دو تین چار پانچ دفعہ کتنی دفعہ دی پانچ دفعہ یہ پانچ دفعہ ناس کیوں ہے پہلے ناس سے مراد ہے بچے کیونکہ وہاں رب کا لفظ ہے تو تربیت کے محتاج کون ہوتے ہیں زیادہ وہ بچے ہوتے ہیں نا پرورش دودھ پلاؤ نہ ملا تو ناز سے مراد بچے لیے جائیں کہ تربیت کے محتاج بھی ہوتے ہیں دوسرے ناز سے مراد کرو لوگ جوان آج کے بالک کیوں کہ یہاں لفظ ہے ملک کا بادشاہ لوگوں کا بادشاہ کا قانون بچوں پہ چلتا ہے بالغوں پہ بالغوں پہ آگے علاج ناس معبود لوگوں کا ادھر ناس سے مراد بوڑھے لیتے ہیں بادری وہ کیوں کہ معبود کا معنی ہے آدمی بوڑھا ہوتا ہے نا تو دنیا کے کام سے تھک کے اللہ کی عبادت خوب کرتا ہے محبود بوڑھے ہو گئے آگے کہ جی؟ سفی سدوری ناس لوگوں کے سینے میں وسواس ڈالتا ہے ادھر ناس سے مراد ہے انیک لوگ کیا کیونکہ شیطان جو وشواس ڈالتا ہے کس کے اندر پر نیک لوگوں کے اندر کیونکہ برے لوگ خود شیطان ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں وہاں وشواس ڈالنے کی ضرورت ہے جو بہت شیتان ہوتے ہیں وسا نیک لوگ منل جنت وناس اس نام سے مراد مان جی برے ایک نکتا یہ ہے کہ کل از بے رب ناس کو تعلق ہے سورت فاتحہ کے ساتھ سورت فاتحہ کے سورت فاتحہ ابتدا میں کہا تھا جی الحمد رب کا لفظ تھا ادھر کیا ہے رب الناس ٹھیک ہے نا پھر آگے کہا تھا رحمان الرحیم کے بعد کیا تھا تو ادھر مالک کا لفظ ہے نا آگے کہا تھا جی کا نا تو تیری خاص عبادت کرتے ہیں تو الاح الناس کے اندر عبادت ہے نہیں بابو لوگوں کا آگے کہا تھا جی جی اچھا ادھر ہے تو ادھر کہا تھا جی؟ کا نابدو کیا تھا ناب کے بعد کیا تھا جا کا نست تھا سمجھے اے اللہ خاص کس سے مدد مانگتے ہیں کس سے مدد مانگتے ہیں یہی شاخر شہرکان سے مدد مانگتے ہیں جو بھی سواد ڈالتے ہیں نہیں. لوگوں کے دلوں کے اندر آن لوگ جو مراد ہوں تو ایک دن سرا کر مستقیم ہو جائے گا برے لوگ کے اندر وہی مغضوب الحمد اللہ ہی ہیں اب دیکھو اس کا تعلق کس کے ساتھ ہو گیا سورت بادشاہ کے ساتھ ہو گیا ہے حکیم سنائی رحمت اللہ علیہ افغانستان کے اندر انہوں نے ایک نقطہ لکھا ہے اور اس اللہ عثمانی نے بھی نقل کیا ہے کہ قرآن پاک کے ابتدا میں کیا ہے با قائدی جی؟ اور ختم کے پہ ہو رہا ہے سین پہ با سے ابتدا ہوئی ختم کے اس تو با سین کو میرا کیا ہو گیا بس بس کا منع آپ تو حکیم سنائی کہتے ہیں اول و آخر قرآ با آمدو سین یعنی اندر دو جہاں رابر ما ماں قرآن بس دونوں جہانوں میں ہمارا رابر کیا ہے قرآن ہے